پیارے بچوں آج کے سبق میں آپ جزم کا فائدہ پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ پیارے بچوں آج کے سبق میں آپ جزم کے متعلق پڑھ رہے ہیں یہ ہے جزم کی علامت نشانی یاد رکھیے اس سے پہلے آپ حرکت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے وہ متحرک کہلاتا ہے اور جب حرکت آتی ہے تو وہ پڑھا جاتا ہے اس کے مقابل میں حرکت کے مقابلے میں ایک شاعر ہے سکون سکون کا مطلب ہے حرکت کا نہ ہونا اسے کہتے ہیں جزم جزم کے معنی نے قطع کرنا بھی ہے اور یاد رکھیے کہ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے وہ ساکن یا مجزوم کہلاتا ہے جیسے کہ یہ حمزہ کے اوپر زبر ہے تو یہ متحرک کہلائے گا اور خوف کے اوپر جب یہ جزم آ تو یہ مجزوم یا ساکن کہلائے گا اب دیکھیے آپ اس کے بعد میرے سامنے پانچ حروف ہیں یہ خوف ہے خوف ہے با جین اور دان ان پانچ حروف کو میں نے اس لیے پہلے لیا ہے کہ ان کی ایک صفت ہے صفت قلقلا کیا صفت ہے صفت قلقلہ, صفت, قلقلہ صفت, قلقلہ صفت, قلقلہ صفت قلقلہ یعنی یہ حروف جو ہیں حروف قلقلہ کہلاتے ہیں کیوں کہ جب یہ ساکن آ جائیں مجزوم ہوں تو اس وقت پڑھتے ہوئے ان کی دو آوازیں نکلتی ہیں مثال کے طور پر جیسے دو اونچی دیواریں ہوں اور گیند کو ایک دیوار پر ماریں تو ایک اور آواز لوٹ کر آتی ہے وہ لوٹ کر آنے والی آواز کو قلقلہ کہتے ہیں جیسے زبر قوف علیف زبر پا زبر پو آپو علی زبر پو زبر زبر یہ ہے حروف قلقلہ کی آواز لیکن یاد رکھیے اد نہیں کرنا آگ اب اس کے بعد آئیے حروف خلقی وہ حروف جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ ہیں چھ الف زبر حمزہ ساکن ا علی زبر ساکن ا علی زبر ہا علی زبر وائن ا علی زبر ا علف زبر خواہ اہ یہ تھے حروف حلقی جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں آئیے اس کے علاوہ جو باقی حروف رہ گئے ہیں اب ان کی بھی ہم مشق کر لیں الف زیر کاف الف زیر کاف الف زیر شین عشر الف زیر واگ ولیف زیر لام ال الف زیر وا زیر ان ان اب دیکھیے زیر آپ نے پڑھ لی زیر کے بعد اب پیش اگر آ جائے علیف کے اوپر تو اس وقت اس کو کیسے ادا کریں گے علی تشکو ہوتا ہے اُ کو جب وا ساکم سے ملائیں گے علی پیش وا الی پیش وا یعنی اوپر سے آواز آئے گی جیسے زیر کی نیچے سے آواز گئی تھی علی پیش علی پیش علی پیش فاف علی پیش پیش کہ ان سے کیسے الفاظ بنتے ہیں جب متحرک اور ساکن عروف اکٹھے آ جائیں تو الفاظوں کی بناوٹ کیا بنتی ہے علی زبر قوف بل یہ کیا بن گیا آل ول آلو بل علی زیر قوف زبر علی ساکن را کو اے, قورا اے قورا علی زبر لام ہاں زبر میم دال پیش دو کیا بن گیا الحمد لام ہلے نہیں ال نہیں کرنا کیونکہ آپ کو حروف قلقلہ جو بتائے پانچ ان میں سے لام تو نہیں ہے وہ ہیں خوب خوب باجیم داد یہاں ہوگا الحمد علی زبر نون آئین زبر نیم تا بنا شاباش شہباز انام تام تام تم علی زیر دال عید علی زیر دال عید علی زیر دال عید علی زیر دال عید اب دیکھیے دال پر جسم جب آئی تو یہ دال کے متعلق آپ نے پڑھائی یہ حروف قلقلہ میں سے ہے اس کی دو آوازیں نکلیں گی عید عید فا کیا بن گیا فا عید اب دوبارہ پڑھتے ہیں آخل ایک اور اب دیکھیے قف دونوں پر قلقلے ہیں دونوں جگہ ہم نے کاف کی دو آوازیں نکالی ایک اور اب یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ لکھنے میں الف ہے لیکن اوپر جزم آ گئی تو یہ مجزوم ہونے کی صورت میں یہ حمزہ کہلاتا ہے حقیقت یہ حمزہ ہوتا ہے ایک الحمد الحمد الد انا عید فا عید تو پیارے بچوں آج کے سبق میں آپ نے جزم کا قاعدہ پڑھا وہ حروف جو کہ ساکن ہوتے ہیں اس کی علامت اور اس کو دوسرے متحرک حروف سے کیسے ملاتے ہیں ان الفاظوں کی مشق کی اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین